وسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجہ ذکن تلاس مولانا تعالیٰ مولازین السلام علیکم و رحمت اللہ جماعت المبارک کے موقع پر موضوع کا نام ہے احتساب کائنات یعنی کائنات کا حساب لینا کائنات کا حساب کرنا اور اپنا حساب دینا دوسرے لفظوں میں اپنا اور دوسروں کا حساب کرنا اسلام میں احتساب کا ایک شعبہ ہے جس کا مطلب ہے حکومت ایک اپنا شعبہ ایسا رکھے جس شعبے میں عوام کا حکام کا سب کا اس طرح حساب کیا جائے کہ نیکی کا کہا جائے اور بدی سے ان کو کر جائے اس کو کہتے ہیں احتساب دوسرا نام ہے اس کا حسبہ جب یہ نظام بنا لیا جاتا ہے نا امرب بالمعروف اور ناجن المنکر کا کہ جس نظام کا مخصوص ایک عملہ ہوتا ہے مخصوص عملہ عوام اور حکام کا خیال رکھتا ہے دیکھ بھال رکھتا ہے کون سی نیکی یہ نہیں کر رہے چھوڑ رہے ہیں کون سی نیکی کر رہے ہیں کون سی برائی کر رہے ہیں امر بالمعروف معروف معروف ناجن اس کا مجموعی نام دونوں کو ملا کر جو ان کو نام دیا جاتا ہے وہ ہسبا کا دیا جاتا ہے ہسبا کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب کرنا ہے کون نیکی کر رہا ہے کون برائی کر رہا ہے جو حکومت اسلامی کی طرف سے اس کام اور اس عہدے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں محتسب ہماری کتابوں میں اس کی اتنا بڑی اہمیت ہے ان کے اندر مخصوص یہ باب ہے اس کے تمام احکام سمجھائے جاتے ہیں تمام مسائل بتائے جاتے ہیں حتٰ کہ ہمارے عقیدے کی کتابوں کے آخر میں امر بالمعروف اور نہج المنکر کا باب ہوتا ہے پورا عقیدے کی کتابوں میں یعنی اتنا اہمیت اس کو دیتے ہیں عقیدے کی جیسی اہم چیز, چیز کے ساتھ رکھتے ہیں جس طرح کے امامت کا مسئلہ امامت قبرا کا حاکم آلہ کا اس کو بھی عقیدے میں رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کو رکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ اس کا کام ہے اور یہ کام قرآن حکیم نے اسلامی حکومت کا بتایا ہے اس احتساب اسلامی حکومت کا کام اور فریضہ یہ قرآن نے بتایا قرآن فرماتا ہے اللہ فرمایا فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے اگر میں اپنے بندوں کو حکومت دوں تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ نماز قائم کریں گے یعنی قائم نماز کا نظام قائم کریں گے خالی آپ نہیں نہیں سب کو پڑھائیں گے اسی وجہ سے اسلامی حکومت میں حاکم وقت خود نماز پڑھاتا تھا اور سب لوگوں کو کاروبار چھوڑ کر نماز پڑھنا فرض ہوتا حیرجہ بھی امام خود پڑھا رہا ہو حاکم وقت کا خود نماز پڑھا رہا ہوں تو کوئی خوشی سے آئیں گے کوئی <مت whatsapp> ڈر کے مارے آئیں گے ضرور تو یہ بہت بڑا اہم کام تھا اقامت سلاد آتا بوزوں زکات ادا کرنا واجبی حصہ ہے خود مسلمانوں کے مال میں وہ وصول کرنا اس کا بھی نظام بنانا وہ سارا یہ بھی حکام کے تحت آتا تھا مروف بالمعروف بنا ہوا علم فرمایا جو ہمارے بندے ہیں ان کو اہم خلیفہ بنائیں امام بنائیں ان کو حکومت عطا فرمائیں تو کیا کریں گے لوگوں کو نیکی کا کہیں گے اور بدی سے روکیں گے مطلب ہے احتساب اور حسبہ یہ اللہ پاک کی طرف سے حکام پر فرض کیا گیا ہے ضروری ہے اگر نماز نہیں پڑھاتے لوگوں کو تو وہ خدائے پاک کے خدا پاک کے بندوں میں سے حاکم نہیں ہے وہ تاقوت اور شیطان کے بندوں میں سے حاکم ہے اسی طرح زکوۃ کا نظام نہیں بناتے اسی طرح حصبہ کا نظام نہیں بناتے احتساب کا نظام نہیں بناتے لاپرواہی کرتے غافل ہیں تاغوت کا حصہ ہے بات سمجھنا اور جو الٹ ہو جائے جو کمینہ نماز کا نظام قائم کرنے کی بجائے برائیوں کا نظام قائم کرے جس سے کھیل تماشوں میلوں کا نظام کرے کے جس سے نماز ترک ہو نماز نہ نہ ہو لوگ غفلت میں رہیں نماز نہ پڑھے مال کے اندر نظام زکاط کا قائم کرنے کی بجائے ٹیکس کے نظام قائم کریں تاغوت ہیں وہ خدا کے بندے حاکم نہیں ہیں خدا کے بندے حاکم وہی ہیں کہ جن کو اللہ فرماتا ہے ہم میں حکومت دوں تو یہ کام کریں گے یہ کتے کے بچے تمہیں گمراہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں جی بادشاہی تو وہ دیتا ہے کتے کا بچہ وہ سب کو دیتا ہے لیکن اس نے اپنے بندوں کی بادشاہی اور شیطان کے بندوں کی بادشاہی میں فرق جو رکھا ہے وہ تیرا باپ کتے کا بچہ اگر یہ فرق نہیں کرنا تو پھر تو فرعون بھی خدا کا خلیف ہے۔ پھر حرامی پھر تو انڈیا والے سارے ادھر ادھر کے سب خدا کے خلیفہ ہیں پھر ان کے ساتھ کیوں لڑتے ہو ملک الگ بنانے کی کیوں سوچتے ہو؟ سارے تو خدا کے خلیفہ ہیں یہ بدماشی کیوں کرتے ہو یہ دہشت گرد ہے یہ کتے کا بچہ خدا کے خلیفے کو دہشت گرد حرام زادے تم سے پوچھنے والا کوئی نہیں جو تمہیں سیدھا ہو جائے خدا کا خلیفہ نہیں رہا اور جو خدا کا مقابل بن کر رہے وہ خدا کا خلیفہ رہتا ہے تمہاری طرح اللہ خلا کہ اندھی قوم کے اندر جینا پڑ رہا ہے تو بھائی دین ہمارا یہ سارا احتساب ہے دین میں دو ہی تو چیزیں ہیں یا نیکی ہے یا برائی ہے دین جمع کرو دین کو جمع کرو تو یا نیکیاں ہیں جن کو کرنا پڑتا ہے یا برائیاں ہیں جن کو چھوڑنا پڑتا ہے ان سے بچنا پڑتا بچنا پڑتا آدنی جمع کرو یہی دین ہے تو معلوم ہوا دین احتساب کائنات ہے اور جو بھڑوا دین کے خلاف ہے سمجھو وہ نظام احتساب کا دشمن ہے یہ احتساب اتنا عظیم چیز ہے کہ دنیا پر پولیس کے نائب حکومتیں جتنی ہیں وہ تو وہ رہے اس احتساب سے خود ابلیس گھبراتا ہے پولیس کے ماتاہت چلنے والی حکومتیں وہ کیوں نہ گھبرائیں دین سے کیوں نہ گھبرائیں احتساب سے کہ ان کا بڑا باپ جو ہے ابلیس وہ اپنی اس احتساب میں موت سمجھتا ہے لہذا وہ کہتا ہے حکومت ایسی بنے جس کا کام احتساب نہ ہو لوگوں کو آزادی دے اور چھوڑے رکھے جو مرضی کو کرے نہ نیکی کی طرف بلائے نہ بدیق سے روکے دین ہے یہ احتساب ہے یہ احتساب ہونا نہیں چاہیے ابلیس یہ کہتا ہے اگر ہو جائے تو ابلیس کیا کہتا ہے اللہ میں اقبال کی زبان ہے ان بغیرتوں کا ناک کاٹنے والا اقبال کیا فرماتا ہے یہ بے حسابے حسابے جن کے نہ باپ کا حساب ہے نہ ماں کا حساب ہے ایمان سے کہتا نہ ان کے باپ کا حساب ہے وہ کیا کرتا ہے اور نہ بھڑو کی ماں کا حساب ہے یہ کیا کرتی ہے یہ کہاں سے لائی ہے یہ الٹا کہتے ہیں دونوں کے لیے آزادی ہے جیسے کر کے آئے ویسے تو کمی نے احتساب کا نام لے تو خیر تو ہے نہ تمہارے باپ کا احتساب ہے نہ تمہاری ماں کا احتساب ہے نہ تمہاری بہن کا احتساب ہے نہ بغیرت تیرے کھانے پینے کا کوئی چیز کا حساب نہیں ہے تم اپنی موت کو خود بلاوے ہو تمہارا تو باپ سے بھاگتا ابلیس بھاگتا ابلی ابلی ابلیس کہہ رہا ہے اپنے ان چھوکروں کے کے اندر بیٹھ کر اللہ اکبر ابلیس کی مجلس شورا جو اللہ علامہ لکھی ہے اس کے اندر فرماتے ہیں ابلیس کہہ رہا ہے اپنے چھوکروں میں بیٹھ کر اپنے نائبوں میں بیٹھ کر اپنے خلیفوں میں بیٹھ کر اپنے مریدوں میں بیٹھ کر اپنے اسکولوں میں بیٹھ کر اللہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہتا ہر نفر سے ڈرتا ہوں ہر نفس سے ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں ہر نفس ہر ہوں سر اس امت کی بیداری میں ہے حقیقت جس کے دین دیکھی احتساب بے کائن ابلیس اپنے سپنے اقوام متحدہ کے چھوکروں میں بیٹھ کر اپنی روحانی نسل کے اندر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے اپنی مجلس شورا کو کہہ رہا ہے کو کہہ رہا ہے میرے ایسے میرے ایسے میرے تمام شیتانو تانو تانو میں اس امت کے بیدار ہونے سے اس امت کے جاگنے سے اس امت کے خبردار ہونے اس امت کے غفلت چھوڑ دینے سے ہمیشہ ڈرتا ہوں جس امت کے دین کی حقیقت کائنات کا احتساب ہے یعنی وہ امت مستفیٰ کری ابلیس کہہ رہا ہے hey اپنے تمام چھوکروں ملازموں نوکروں میں بیٹھ میں بیٹھ کہتا ہے بھڑوے بھڑوے تمہیں محمد مستفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت امت کے امت امت کے مومنو مومنو دین کا درد رکھنے والوں کا پتہ نہیں ہے احساس نہیں ہے کیا چیز ہے ان کا دین ایسا عجیب ہے اس کی حقیقت کائنات کا احتساب ہے عوام کو بھی حساب دینا پڑتا ہے حکام کو بھی حساب دینا پڑتا ہے عوام حکام کو حکام عوام کو حساب دیتے ہیں ایسی امت کہیں اٹھ کھڑی نہ ہو جائے اگر کھڑی ہو گئی تو اے میری ساری نسل تمہارا بٹھا بیٹھ جائے گا تمہارا بیڑا گرک ہو جائے گا ملونو تمہارا کوئی داؤ پیچ نہیں چلے گا کیونکہ تمہارا ہر میو کام یہ ہے خود بھی ہڑپ کر کر کے کھاتے ہو جو کرتے ہو جو پوچھتا نہیں پوچھتا اور اپنی عوام کو بھی ایسے ہی چھوڑ دیتے ہو ایسے جیسے جنگل میں جانور پھر رہے ہوتے ہیں کوئی ان کو بھی پوچھنے والا نہیں ہوتا بڑوے تمہارا ان لوگوں کے مقابلے میں کوئی بھی رہنے کا حق نہیں رہے گا اگر وہ لوگ خدا بیدار کر دیں جن کا دین کائنات کا احتساب ہے کہ عوام تو عوام رہی اگر عمر بن خطاب جیسا ساتھ دنیا کا بادشاہ ایک چادر زیادہ لے کر تن پہ کھڑا ہوا ہے تو عوام کا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے حضرت بتائیں سب کو دو چادریں ملی آپ کے پاس یہ چادر کہاں سے آئی تو انہوں نے فرمایا یہ میرے بیٹے نے مجھے دی ہے اگر خلیفے کو بھی ایسا حساب دینا پڑے تو پھر سمجھو مسلمانوں کا نظام ہے اور یہ وہ نظام احتساب ہے جس سے یہ بڑوے کیا ان کے بڑے ابلیس بھی گھبراتے مرتے رہتے ہیں سمجھ آئیے یہ موضوع اس لیے لگا رہا ہوں مجھے علم ہوا کہ میرے اس مرکز کے متعلق حکومت کی کسی ایجنسی کے شیطان نے کہا کہ یار کہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا میں نے کہا اللہ وہ اکبر یہ صدیق اکبر کہاں سے آ گئے بھائی اس دور میں وہ بھڑوا باز پوچھ رہا ہے چڑیا کے بارے میں کہاں سے کھا رہی ہے حساب دے بھیڑیا پوچھ رہا ہے بکری سے حساب دے کہاں سے کھا رہی ہے خوراک تیری کہاں بند بند تانب تانب دائنہ دائنہ سے آتی ہے حق بنتا ہے نا احتساب کا فراؤن احتساب کریں ان سے جن سے کھا رہے ہیں تو میں نے جب یہ بات سنی مرا بسم اللہ بسم اللہ بڑوے ایجنسی والے یہ تم بھول جانا یہ تمہارے دستی پال تو ملا نہیں ہے یہ دابے یہ دہشت یہ خوف ان میں بیٹھتا ہے اللہ کے فضل سے اے انگریزی نوکروں غلاموں اے ہڑپ کر کر کھانے والو ہڑپ ہڑپ ایک چھوٹا ملازم بڑے ملازم کو جواب دیتا ہے جب بڑا ملازم کہتا ہے انٹی کرپشن والا کرپشن پکڑتا ہے لاکھ لالت ہے یہودی کے نظام پر اور اس کے پالتو نوکروں نوکروں پر بڑا ملازم انٹی کرپشن والا کرپشن پکڑ کر کرپشن والے چھوٹے ملازم سے کہتا ہے وہ آگے جواب دیتا ہے اس خون مغربی سے بچتا ہے کون لیکن خان کہتے ہیں دسترخان دسترخوان جانتے ہو سفرا جس کو بچھا کر اوپر کھانا وغیرہ رکھ کر کھاتے ہیں چھوٹا ملازم بڑے بھڑوے کو جواب جواب دے رہا ہے کہ حضرت خیر تو ہے خیر تو اس خون مغربی خون یعنی خون دستر دستر خان مغربی یعنی یہ دسترخان مغربی انگریزوں کا لگا ہوا ہے اس پر سور پڑا ہوا ہے ٹٹی پڑی ہوئی ہے ہر شے حرام پڑی ہوئی ہے سے کھا رہے ہیں اس خان مغربی سے بچتا ہے کون لیکن اس دسترخان سے کون بچتا ہے حضرت نگل رہے ہیں وہ گل سمجھ آ رہی کیا کہہ رہا ہوں میں یہ اکبر ال آبادی سو سال پہلے کہے گئے انجر کنجروں کو دیکھ کر ان کنجروں کو دیکھ کر ایک سو سال پہلے اکبر ال آبادی رحما اللہ جو جج تھے جج تھے وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے یہ چھوٹا ملازم بڑے کو کہتا ہے حضرت خیر تو ہے آج آپ بڑے ناراض نظر آ رہے ہیں اس خان مغربی سے بچتا ہے کون لیکن یہ دسترخوان انگریزوں کا ہے اس پر تو یہی کام ہوتا ہے چھوٹا ملازم کہہ رہا ہے بڑے بڑوے کو کہتا ہے کنجر کا بچہ یہاں یہی کام ہوتا ہے سر یہاں یہی کام ہوتا ہے فرق اتنا ہے آپ نگلتے ہیں ہم چکتے ہیں چکتے بیٹھے ہو زندہ بیٹھے ہو آپ کیا کرتے ہو کیا کرتے ہوتے حضرت نگل رہے ہیں, ہیں, ہیں افسر کو کہہ رہا ہے اشارہ کر کے حضرت یعنی آپ حضرت نگل رہے ہیں بندے نے چکھ لیا ہے تو نگلنے والے بھڑوے کو غصہ آ چکھنے والے پر رانت ہے تیرے اوپر وہ لانتی اور شرم کرو دین کے مخالف بن کر انگریز کے ٹٹو نوکر اور گندگی صاف کرنے والے فلش دھونے والے بغیر اس کے بغیر بن کر اور پھر کہتے ہو حساب کہاں سے آ رہا ہے وہ لانت پڑے تم پر تمہیں پتا ہے پہلے تم کس لانتی نظام کے حصے ہو جو تمہارے انصاف تمہارے مارے مارے مالک, مارے مالک مالک ماکم کہنا کسی کتے کے بچے کا کام ہے تم ہاکم ہو تم تو نوکر ہو غلام ہو ملازم ہو تنخواہ لیتے اور کام ہماری حقیقت ہمارا علامہ اقبال بتا دیا اقبال فرماتے ہیں جتنی حکومتیں انگریزوں نے قائم کی ہیں نیچے اپنے کیا کہہ رہا ہوں وہ حکومتیں نہیں ہے حکومت نہیں سناؤں شیر شیر اللہ اکبر فرماتے <z sanktans> ہیں یہ حکوم تھے نہیں شری شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے ڈٹو تمہارا پودو چلا ہوا ہے عوام پر سکولوں پر چلا رہو ہماری طرف نہ دیکھنا شری شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے خریدتے ہیں فقط ان کا جو ہر اقبال فرماتے ہیں میں نے سنا انگریز بڑوے لانٹی ساری کھوتے کی نسل حرام سور کھانے والی کو پلیس جمع ہو کر بیٹھے تھے آپس میں کہہ رہے تھے جتنے ہمارے غلام ہیں جن فڑموں کو ہم نے دنیا پہ حکومتیں بنا کر دی ہیں کوئی دبئی ہے کوئی فلانا ہے سعودی ہے کوئی فلانا ہے کوئی انڈیا آئے کو فلانا ہے کوئی فلانا ہے فلانا ہے نیچے جتنے حکومتیں ہم نے بنا کر دی ہیں خیال رکھنا ان کو حکومت نہ سمجھنا, سمجھنا, سمجھنا کیوں ہم اپنے حکم اور آڈر میں ان برموں کو شریک نہیں کر سکتے صرف ان کا ان جوہر ادراک ان کی ذہنی قابلیت اپنی حکومت چلانے کے لیے خریدتے ہیں یہ ہمارا خریدا ہوا ملک خریدا ہوا کتا ہے کتے کو کبھی بھی حاکم نہیں سمجھے جاتا وجہ ہے تم تو شریف کا حکم نہیں ہو تمہارا آرڈر نہیں ہے کمال گیا تمہارا کوئی آڈر نہیں ہے یہ فدو قوم ہے جو سمجھتی ہے سر کا آرڈر آ سر کا کوئی آرڈر نہیں ہے یہ تمہارے شیطان خان نے سب آرڈر مارڈر کی حقیقت کھول لی کھول گئی کہ نہیں کھول گئی کہ نہیں صاف اب تو منظر عام پر آ نہیں کوئی یہاں پر حکومت ہے نہ کوئی یہاں پر آرڈر ہے بس کان پکڑتے ہیں پیچھے تو جس کو بٹھا دیتے <س Twelve> ہیں جس کو اتار دیتے <quiet> ہیں جس کو مروا <filling> دیتے ہیں جس کو مار دیتے ہیں جس کو رکھ لیتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں ملا بھی اسی کنجر کے ساتھ چل رہا ہے پیر بھی اسی دلے کے ساتھ چل رہا ہے حکومت بھی اسی کی چل رہی ہے سب اسی کے ماتحات ہیں یہ سارے ٹٹو غلام نوکر ہیں یہ نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں حکومتوں کے سامنے بیٹھ کر یہی کہتا ہوں کہ ہم تمہیں وہی بات کہہ سکتے ہیں ہم تمہیں وہی بات کہہ سکتے ہیں ہم وہی مطالبہ تم سے رکھ سکتے ہیں جس کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ آپ اختیار میں ہے جو بات آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ ہم کیسے آپ کو کہیں ہم پاگل ہیں پاگل ہیں تمہیں صرف اتنا اختیار ہے تھانے کا یہ کام کر دو کچہری کا یہ کر دو پلان کر دو بس ملک کیسے چلانا ہے آرڈر کس کا آنا ہے یہ سب اس کے پاس ہے اقوام میں متحدہ بنائی اسی لیے پانچ ویٹو پاور ہیں وہ تم پر تم کتنے ملک ہو تمہاری آبادی آبادی چائنا جتنا نہیں بنتی کیا نہیں بنتی تمہاری آبادی امریکہ جتنا نہیں بنتی کیا بڑوے تمہاری آبادی اب روس جتنا نہیں بنتی کیا وہ بڑوے کچھ تو سوچو سوچو سوچو اللہ یہ بھی میں نے جرم کر دیو سوچو تو اس کو کہا جاتا ہے جو زندہ ہو جو مرا ہوا ہے اس کو کیا کہیں سوچو یہ بڑوے تو کافر کے آگے مرے ہوئے ہیں مرے ہیں مقتول ہیں بھائی جب اقوام متحدہ بن رہی تھی پانچ ویٹو پاور بنی تو بڑوے جتنے ملک ہم مسلمانوں کے سارے یہ اپنا ایک نمائندہ بنا کر ان کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ ہماری ویٹو پاور ہے یہ بھی شامل کرو لیکن یہ تو کتے تھے تھے نوکر یہ تو ہیں بڑوے بڑوے غلام اقبال فرماتے ہیں غلام اپنے پیٹ کے پیچھے اپنی عزت اور جان کے نظرانے پیش کرتا ہے اس کے پیچھے پیچھے وہ بولو مریں ہاں پے ٹو کبھی آزاد نہیں ہوتی اب بات سمجھنا تو کہنے لگے کس کا تو حساب دےجیے دے بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں حساب دوں گا تم ہمارے سامنے حساب پیش کرو پاکستان جب سے بنا ہے اور لانتی تمہیں شرمنی آتی تمہاری ہر حکومت جتنا ہڑپ کر کے جاتی ہے یعنی یہ حکومتیں تمہاری ہمیں یہ معلوم ہے معلوم اور بدھو اور ہمیں معلوم ہے معلوم ہے کہ تمہاری حکومتیں دو ہیں ایک مستقل حکومت جس کو اسٹیبلشمنٹ ایک عارلی حکومت جس کو جمہوری کہتے ہیں دونوں کھانے لوٹنے کے بادشاہ ہیں اور تم جان بوجھ کر ہو تمہیں پتہ ہے یہ کھائیں گے تو گائیں گے ہمارے وفادار کیسے بنیں گے تم اسٹیبلشمنٹ اور دونوں کا حساب دو پاکستان جب سے بنا مجھے سمجھ نہیں آتی خود کہتے ہو بڑویس زرداری نے اتنا قبل کیا فلاں نے اتنا قبل کیا فلاں نے اتنا قبل کیا, کیا, کیا نواز شریف پکڑا گیا فلان پکڑا گیا فلن پکڑا گیا او کمینے بتاؤ تو صحیح وہی جو پکڑے جاتے ہیں پھر واپس حکومت میں آ جاتے ہیں تم صرف یورپ کا پھیرا لگتا ہے تو کیا ہرا میں یورپ تمہارا ہمارا مسلمانوں کا ہرا میں مکہ اور ہرام مدینہ مدینہ مسلمانوں کی معافی تلافی تو وہاں ہوتی ہے وہ بھی معافی توبہ کرنے سے, سے. گناہ مل مٹتے ہیں میں نہیں مٹ سکتے تو ہمارا تو حرم وہ ہے تمہارا حرم ہے یورپ تو سمجھ نہیں آتی اتنا بڑا مجرم بن کر نا اہل بن کر ادھر سے واپس آ کر پھر حکومت بنا لیتا ہے تو تمہارے حرم یورپ میں پتہ نہیں کون سا ایسا عجیب عجیب عبادت خانہ ہے کہ حلوانا جس میں پاؤں رکھنے سے تمہارے نزدیک لانتوں پھر سے جنم لے کر بات ہو کر واپس آ جاتا ہے حساب دو حساب دو لانت پڑے تم پر تم حساب مانگ رہے ہو وہ اپنی موت کو بلا رہے ہو یاد رکھنا ہمارے دم میں ہمارے جس میں خطرہ بھی خون کا ہے تمہارے منہ پر مو پر یہ تمہارا احتساب اور یہ سچی کڑوی باتیں یہ کہنے سے ہم باز نہیں آئیں گے ہمارا پیچھا چھوڑ دے جن کلوں کے ساتھ لگے ہو ان کو لگائی رکھو رکھو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ غلطی نہ کرنا ہم کہاں سے کھاتے ہیں میں قرآن, قرآن سناتا ہوں کتے کے بچے قرآن اللہ فرماتا ہے جوالا سے کرتا ہے اللہ ہر اللہ ہر مصیبت سے اس کے نکلنے, اُس کے نکلنے کا راستہ نکلنے بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا وہ کتے تم سکولوں میں انگریز کی گٹی تلاش کرتے ہو انگریز کے وفادار بن کر ہم اللہ کے دربار میں بیٹھ کر اس کی فرما برداری اپنی توفیق کے مطابق طاقت کے مطابق کرتے ہیں وہ ذات کریم یہ بندے چلا کر ہمارے پیسے ہمارا خرچ ہمارا رزق ہمارے قدموں میں ڈال دیتا ہے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا کتے میں تمہیں سب کا پتا ہے نہ میں کسی ایجنسی کا غلام نہ کسی حکومت سے لینے والا میری تو کسی سے نہیں بن بنتی بے غیرت دلے ان کا حساب کیا تقی سمانی تمہارے باپ سے باپ نہیں کہہ سکتے اولاد کا تو بہت حق ہوتا ہے نا تمہارے مالک تمہارے, تمہارے مال آقا تمہارے بڑوے بڑے, بڑے بھڑ بھڑ ان کے پاس تک کہ عثمانی ملا کراچی والا گیا تو پچیس کلو سونے کا پچیس کلو سفید سونے کا جبا پہن کر آیا لاکھ لانت ہے تم پر اگر ادھر چلے جائیں تو پھر تو ہمارا کوئی حساب نہیں ہے کتے کا بچہ ہم خدا کی بار گاہ میں بیٹھے اور خدا سے لیں حلال کی سوچیں سوچیں روکے رہیں تب بھی شکر, شکر ہے مل جائے تب بھی شکر ہے کتے کا بچہ ہمارا انگریز کا بال ہے براجانے والا حساب لو میں دوں گا تمہیں حساب تیرے گھر میں آ کر دوں گا کختہ تیرے گھر میں آ کر دوں گا ہاں یہ بتا یہ کہاں سے تیرا گھر بنا تیری تنخواہ کتنا حساب لگا اور یہ کہاں سے آیا بنا دکھا مجھے تمہارا بجے زرداری بڑے اب پتا نہیں میں اب تو اتنا توجہ میں نہیں کرتا پرانے دور میں آیا تھا پندرہ روپے یا پچیس روپے اس وقت ہمارے موبائل کے بیلنس جو ہوتے ہیں بیلنس کہتے ہو بیلنس سے اس کا کاٹا جاتا تھا کتے کا بچہ وہ حساب لیا ہے کن سے لے رہا ہے یہ اس کی ماں کے کیا لگتے ہیں کیا لگتے ہوئے مجھے پتا نہیں ہے نہیں ہے اس کو بولتے ہیں عربی میں کہتے ہو اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھ اللہ اکبر اکبر بن عامر صاحب بھی ہیں سمعت رسول اللہ سل <سلام> اللہ یقون جنت ٹیکس خور جنت میں نہیں جائے گا بتاؤ بڑوئی کہاں سے لاگو کہاں سے لاگو ارب کا جہاں گیا جہاں گیا. گیا ان کتے کے بچوں, بچوں کا ذریبہ ہم کتابیں خریدتے ہیں حکومت ضروری بل کیا ہے وہ ٹیکس ٹیکسی چیز کا کیوں ٹیکس یہ تو حرام حرام ہماری فقہ چاروں فقہ کی کتاب ہے چاروں چاروں الموسوت الفقی اس کے اندر اسی مقصد کے لکھا ہوا ہے امام حافظ منظری, منظری الترغیب و حدیث کی جو کتاب ہے ان کی تو وہ فرماتے ہیں امل مکسن بسمل مقصن و شخت شدید حافظ مردری فرماتے ہیں تو اس دور کی بات کر رہے ہیں جب حکومتیں اسلامی ہوتی اسلامی لیکن بادشاہ من مانی کرتے اب تو انگریزی حکومتیں ہیں اب تو جو تنخواہ ہے وہ بھی لو ہے اوپر لینا یہ تو بڑی دور کی بات ہے جو خون پسینے کی کمائی ہے وہ بھی حرام ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں امان خدو نہ مقصد آخر ایک اور ٹیکس لیتے ہیں جس کا کوئی نام نہیں بلکہ وہ چیز ہے جو حرام ہے سراسن حرام ہے اس کو کھاتے ہیں پیٹ میں آگ دلیل ان کی خدا کے ہاں کوئی بھی نہیں ہوگی دلیل خوار ہوں گے ان پر خدا کا غضب ہوگا اور عذاب شدید ہوگا ٹیکس کھانے والوں کے لیے کون حکمران ہے اللہ اکبر ایمان سے کہتا ہوں میں ان کے صرف حکمرانوں کے اور افسروں کے کسے سنانا شروع کرنا دوں کتابیں بازار میں بھری پڑی ان کے لانتی کرتوتوں کی کتابیں بھری پڑی پڑی وہ صرف سنانا شروع کر دوں افسوس یہ ہے کہ کیونکہ ہماری عوام وہ کے ساتھ ان جیسا مزاج ان جیسی طبیعت رکھتی <تصفيق> ہے وہ ہیں بن کر لوٹنے مارنے کھانے کوفر پر چلنے والے اور یہ ہیں ان کے پیچھے آسیں اور امیدیں رکھ کر اپنی اولاد کو بھیجنے والے وہ کام عمل کر رہے ہیں حال میں اور یہ مستقبل میں منتظر بیٹھے ہیں لانتی اس وجہ سے مزاج ایک ہے تو ان خبیصوں ملعونوں کو نہ ملاوں کو نہ پیروں کوئی کچھ نظر نہیں آتا کیا ہو رہا ہم اللہ کے فضل سے ہم نے اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے بچے کو سکول کی دیوار کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیا نہیں دیا تو ہم ان کے کرتوت بھی جاری کرتوت سمجھ نہیں آ رہی بات تو بتائیں او اے ملعونوں تم تو اتنا کھاتے مارتے لوٹتے ہو بغیر تو کہ اسلام کی تاریخ میں مسلمان حکومتوں سے ثابت نہیں کر پاؤ گے کہ وہ کافروں سے قرضے لیتے ہوں تاریخ میں تاریخ میں کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں اندھے وہ اندھے بولو تو صحیح کافروں کو قرضے دیتے تھے قرضے لیتے نہیں تھے لانت ہے ان پر قرضے لیتے ہیں امدادے لیتے ہیں ہڑت کر جاتے ہیں پھر کہتے ہیں بھوکے چلو جی ٹیکس عوام پر بھی چل رہا ہے قرضے وہاں سے بھی چل رہے ہیں سارا کچھ وہ ان لانتوں کے سرمایہ داری نظام کی لانت کیا کیا بتاؤں میں جیل میں رہا ہوں انگریز نظام کے اوپر انگریز کے نظام چلانے والوں پر کروڑوں اربوں لامحدود لانتیں ان کے انصاف کی چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں انصاف انگریز کے انصاف کی چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں جیل میں, جیل میں گیا جیل کے انگریز نے انگریز تین انگریز درجے بنائے ہوئے درجے ہیں جرم ایک ہے جو جو قاتل جرم قاتل کے تین درجے کاتلے کے قاتل میں تو بندہ مارنا ہے اس میں تو درجے نہیں ہوتے وہ بولو اندے لیکن اس کتے کے بچے نے قاتلوں کے درجے بنائے ہوئے ہیں ایک ہے جی تھرڈ کلاس تھرڈ کے تھرڈ کا جو سب سے نچلی ہوتی ہے تھرڈ کلاس تھرڈ کلاس میں کیا ہوتا ہے بھائی جرم وہی ہیں سب ایسے ہی جس بیٹھے ہیں اتنا بڑی بارکیں ہوتی ہیں بارک میں دو فٹ کا پورے دو فٹ یا ڈھائی فٹ کا ہو جائے کڈڑا ہوتا ہے ساتھ میں اس کا چبوترا ہوتا ہے یعنی اونچی جگہ ہوتی ہے یہ کڈڑا ہے پنجابی میں ہے پھر کڈڑا ہے ٹبہ ہے کھڈا ہے ٹبہ ہے پنجابی کے پنجابی والوں کے پاس ایک مثال مشہور ہے لوگ ایک نیا کڈڑا کھول گیا ہے کہ لو ایک نو کھڈا کھول گیا دا مطلب یہ ہوئی ہے کہ نئی مصیبت گاٹے پہ گئی وہ کڈا جہا ہے وہ جیل چاہ اب اس میں تین سو بندہ پھینک دیا چار سو پھینک دیا تین سو پھینک دیا گرمی ہے جس طرح کا مرضی ہے وہ مرتے رہے جو مرضی ہوتا رہے کوئی پرواہ نہیں اس کے اوپر ایک کلاس ہے ہے وہی قاتل وہی مجرم قتل والا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے جو بات دیکھی ہے میں وہ بتا رہا ہوں سنی سنائی نہیں دیکھا اب جناب جی ہوتا ہے دوسرا درجہ آتا ہے اس کو بولتے ہیں بی کلاس کلاسی ایک بارکو والا بتا دیا ایک رہ گیا میرے تھرڈ والا درجہ وہ چکیاں چکی ہوتی ہے تقریباً پانچ فٹ یا چھ فٹ آگے سے منہ سریعے کے ساتھ جنگلہ موٹے موٹے سوراخ بندہ نکل نکلنا ایک تھڑی ایک بندے کے ساتھ میں جگہ, جگہ خالی پاؤں کے ساتھ لیٹرین چھوٹی سی دیوار بس جس میں مہرا ہوں قاضی المدین شہید رہے وغیرہ وغیرہ وہ ایسے یہ اب اس یہی جو چکی ہوتی ہے نا بی کلاسوں کے لیے بدل جاتی ہے ان کو سہولتیں آ جاتی ہیں بی کلاس والا پیسے والا ہوتا ہے وہ پیسہ خرچ کر دیتا ہے چاہے قاتل ہے کوئی ہے بڑے سے بڑا مجرم ہے پیسہ دے گا اس کو کیسے رکھیں گے اب اب اسی چکی میں اس کے آ جائیں گے جناب یہ قالین خالین قالین نیچے بچھائے گا ہاں جی اور چھوٹی فریج رکھ لے گا پھر کھانا پینا باہر سے آ جائے گا وہ اوپر سے ملیں گے اندازہ لگائیں یعنی سزا جن کو ہو گئی ان کو مقرر کر دیا جائے گا تو ان کی خدمت کرو وہ نوکری کریں گے پانی ہر چیز صفائی سب کو ہی کریں گے یہ قاتل بیٹھا ہوا ہے مول یہ بی کلاسی ہے قاتل پچھلا قاتل تھا اب اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے یہ قاتل ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اب اوپر آ جاتی ہے اے کلاس اس کو بولتے ہیں وی آئی پی وی آئی پی کیا بولتے ہیں وی آئی پی اب وی آئی پی کوٹھی ہوتی ہے بنگلہ ہوتا ہے اس میں سبزہ ہے اس میں بیڈ وغیرہ ہر چیز پڑی ہوئی ہے ٹی وی وغیرہ سب کچھ زرداری وغیرہ جوید ہاشمی وغیرہ فلاں بڑے بڑے اس دور میں میرے ساتھ جو رہے میں ان کی بات کر رہا ہوں تو زرداری پر اس وقت تھا تیرہ سو کتنا اور تھا ایک کلاس میں ایک یوسف قذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور پھر بعد میں اسی جیل میں ہی قتل ہوا تھا وہ بالکل میری چکی کے ساتھ رہتا تھا وہ بی تھا, اس کو سب سہولتیں کمبل وغیرہ باہر سے آئے ہوئے ملتے اس کی ملاقات کے لیے برطانیہ سے, سے گوریاں آتی تھیں اور تھی ہماری ملاقات اپنے درویشوں سے بند تھی بان آ, خلانت احتساب کر رہے ہو اگر احتساب کر رہے ہو نا تو پھر پہلے کہہ دو ہم مسلمان نہیں ہیں ہم پکے کافر ملعون ہے ہمارا کوئی دین اسلام کوئی اسلام کوئی چیز نہیں ہماری ہم انگریز کے غلام ہیں نوکر ہیں جس طرح وہ کہے گا ہم اسی طرح کریں گے بس ہم لوٹتے ہیں مارتے ہیں کھاتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں یہ سب کچھ تسلیم کرو پھر ہمارا احتساب کرو ورنہ بڑوے ہمیں نہ جیل کا ڈر سنانا نہ کسی موت کا سنانا بس ایک ہی میں رکھنا جس دن ایسی بدماشی ہمارے ساتھ تم نے کی پھر یا تم ہی یا ہم نہیں ہم ایسی زندگی گزارنے والے نہیں ہیں روحانت ہے ایسی زندگی پر غلامی کی زندگی ہم نے کبھی نہیں سیکھی میرے تو چالیس سال ہو گئے کتنا بھڑوے ون تھے چالیس سال مجھے ہو گئے تم میں رہتے ہوئے تمہاری تمام ایجنسیاں خفیہ کہتی ہیں ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھ سکتی پتہ نہیں یہ کون سا خبیس افسر ہے جس نے یہ بات کہی ہے کہاں سے لے رہا ہے کہاں سے کھا رہا ہے تیرے باپ سے لے رہا ہوں میں سمجھ آئیے دوستوں جن کی نظر میں بڑا مجرم پیسے کی وجہ سے بڑی سہولتوں میں رہے اور سزا کا حقدار نہ ہو اور چھوٹا مجرم بڑی سزا میں رہے کیوں کہ پیسہ نہیں کیا ایسے لانتی یہودی انگریز کافر کے بچے حرام جاتے کھلوڑ کی ناجائز نسل کے نظام میں کسی انصاف کی توقع ہو سکتی ہے مختصر میں جواب ریکارڈ جواب کروانا جواب چاہتا تھا میں چڑھا دوں گا انشاءاللہ اور میں پھر آخر میں چیلنج کرتا ہوں اگر کسی کو یہ کیڑا بیٹھنے نہیں دیتا تو اللہ کے فضل سے میں پھر اکیلا نہیں ہوں گا انشاءاللہ یہ لاکھوں ساتھی ساتھ لے کر آؤں گا اور پھر تمہارا اپنا حساب دوں گا اور تمہارا حساب لوں گا اور یہ ستر سالہ حساب دینا پڑے گا آآ آآ آآ آآ ورنہ جو انگریز کی ٹٹی کھا رہے ہو کھاتے رہو ہمیں نہ چھیڑا نہ چھیڑے نہ پھر کپشو تو عرادت ہے میرے تو لاکھوں مریسا ان کے دل میں دین کی قدر ہے وہ اپنی اکبت کے لیے دین پر قربان کرتے ہیں تم اپنے مرید دکھاؤ تو تمہارا کون مرید ہے غیرت تم سامنے آ جاؤ تو مرید کی جان نکل جاتی وہ پہلا لفظ بولتا ہے وہ چھلڑ آ رہا ہے وہ کتا آ رہا ہے وہ کتے کھڑے ہار کھڑوتے جی ہوئی روڈا بدلی پھر کجرا تین کے روڈا بدلتے ہیں سانو بیگ کے سانڈے پیروں نے کنجرا اللہ حجلہ شان ایسے تاغوتی ملغنوں سے ہمیشہ ہمیں معافی آخر